ومن باع طعام كل ان يسمى جملة وقال ابو يوسف رحمه الله رحم اللہ الله يصح في اللہ کتاب البیع چل رہی ہے مولانا بجو کے مسائل آپ پڑھ رہے ہیں بھائی آپ نے اب تک پڑھا کہ بیع ایجاب و قبول سے منعقد ہوتی ہے اور پہلے جو قول کرتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے ایجاب اور دوسرے نمبر پر جو قول کرے وہ قبول کہلاتا ہے اور جب ایجاب اور قبول ہو جائیں تو بے لازم ہو جاتی ہے اور بائے فور مشتری مشتری فوراً اس چیز کا کیا بن جاتا ہے مالک بن جاتا ہے اگرچہ ابھی اس کا قبضہ نہیں لیکن وہ مالک بن چکا ہے آپ دونوں میں سے کسی کو بھی بے فصف کرنے کا اختیار نہیں ہاں البتہ دو وجہ سے اختیار ہے بھائی کیا کون سا اختیار ہے اس کو اختیار عیب ہے اور اختیار رویت ہے اور اسی طرح اگر سیار شرط رکھا ہو کسی نے اپنے لیے کہ مجھے تین دن تک فخر کرنے کا اختیار ہے پھر یہ مسئلہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ مبیائی یا سمن میں سے جو چیز مشارم ہے سامنے موجود ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا جائے تو اب اس کی مقدار ذکر کرنا ضروری نہیں ہے کے پھر ویسے بھی جائز ہو جائے گی اور سمن کا بے کے اندر مطلق ہونا صحیح نہیں اس کی مقدار بھی ذکر ہو اور اس کا وصف بھی ذکر ہونا چاہیے جبکہ اور بھی کرنسیاں وہاں چلتی ہوں اس کے بعد آپ نے یہ بھی مسئلہ پڑھا تھا بھائی کسی چیز کو نقد بیچنا بھی صحیح اور ادھار بیچنا بھی لیکن ادھار کے اندر کیا چیز ضروری ہے مدت کا متعین ہونا ضروری ہے یہ کہہ دے جب پیسے آ جائیں گے میں دے دوں گا وہ دوسرا یا یہ دوسرا کہہ دیتا ہے بیچنے والا کہتا ہے جی جب آپ کے پاس پیسے آئے تو کیا کرنا پیسے دے دینا نہیں بھائی مدت کا متعین ورنہ تو جھگڑا آئے گا مالانا کیا آئے گا جھگڑا بھائی بھائی چاہے گا مجھے اب جلد سے جلد پیسے مل جائیں مشتری چاہے گا کہ میں جتنے سے جتنا دیر کر سکوں دیر سے دوں بھائی تو مدت متعین ہونا ضروری اور میں نے آپ کو یہ مسئلہ بھی بتایا تھا کوئی چیز نقد بیچی تو سستی بیچی ادھار بیچتا ہے تو مہنگی یہ بھی, بھی, بھی صحیح ملد ہے ملد لیکن طے ہونا چاہیے بے کے وقت نقد بیچ رہا یا دوسرے کو بتا دیں نقد لوگے تو سو کی ادار لو گے تو ایک سو بیچ کی اب آپ کون سی بے کرنا چاہتے ہیں نقد کرنا چاہتے ہیں تو سو اور اگر ادھار کرنا چاہتے ہیں تو پہلے سے طے ہونا چاہیے سمجھ میں کون سی بے ہونے اور یہ مسئلہ بھی پڑا تھا بھائی آپ نے کہ کسی نے سمن کو مطلق چھوڑ دیا ایسی بستی میں جہاں جیسی ایسے علاقے میں جہاں اور بھی اس جیسے کرنسی چلتی جیسے ہے جیسے روپے ذکر کیے تو کون سی نقدی شمار ہوگی غالب نقدی ہو وہ شمار ہوگی غالب نقدی اور اگر غالب کوئی بھی نہیں ہے مالیت مختلف ہے اور غالب کوئی ایک بھی نہیں ہے تو بے کیا ہو جائے گی کیونکہ اب جھگڑا آئے گا اور یہ مسئلہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ ہر قسم کے غلے اور دانوں کی بیع کیل کر کے ماپ کر بھی صحیح ہے اور اندازے کے ساتھ بھی ماپ کر کیسے بیع کیسے میں نے مثال ذکر کی تھی ایک آدمی آیا بھائی اور اس نے کیا کہا کہ مجھے دس فخیص کیا دے دو گندم کے دے دو آپ نے دس خفیص اس کو ماپ کر اس کے تھیلے میں ڈال کر دے دی یہ کس طریقے پر ہوئی باقاعدہ ماپا ایک کبھی اندازے سے ہو جاتی ہے بھائی آپ کے پاس گندم پڑی ایک آدمی خریدنے آتا ہے آپ کہتے ہیں کہ اتنی گندم چاہیے بھائی آپ کہتے ہیں بھائی میرے پاس تو وہ پیمانہ نہیں ہے لیکن یہ اندازہ اندازن اتنی ہے اندازن تقریباً تقریباً اتنی ہوگی تو اب آپ بتائیے ہمارا نا ماپا یا اندازہ ہی لگایا یہ بے بھی صحیح ہے کیونکہ جھگڑے کا خطرہ نہیں بھائی وہ دیکھ رہا ہے بھائی راضی ہوتا ہے راضی ہو جائے نہیں ہوتا تو نہ ہو بھائی اسی طرح اگر کسی معین برتن کے ساتھ بھائی بے کر لی لیکن اس کی مقدار کا پتہ نہیں ہے تو بھی بہت صحیح ہو جائے گی آدمی آیا اس نے آپ سے کہا مجھے پانچ خفیس گندم دے دو آپ کہتے ہیں بھائی قفیس تو پیمانہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے ٹوٹ گیا ہے یا گم ہو گیا ہاں یہ بالٹی پڑی ہوئی ہے یہ اتنے اتنے میں ایک بالٹی آپ کو دوں گا جتنی چاہیے اب پتہ نہیں اس بالٹی میں کتنا ایک رفیذ آتا ہے یا سوا آتا ہے یا پونا آتا ہے لیکن اس کے سامنے یہ چیز بھائی تو جھگڑے کا کوئی امکان نہیں اسی طرح بھائی اگر وزن کا باٹ گم ہو گیا بھائی دکاندار کے بعد وہ کہتا ہے بھائی یہ وزن کا باٹ تو نہیں ہے ہاں یہ اینٹ ہے اس اینٹ کے برابر یہ چیز لیتے ہو تو اتنے کی ملے گی تو اس میں یہ بھی جائز ہے ہمارا نا یہ بھی ہاں آپ کو میں نے بتایا تھا بیا سلم کے اندر ایسا جائز نہیں بھائی کیونکہ بیا سلم میں اس چیز کا ماپنا یا ادا یا وزن کرنا بعد میں ہوگا بڑی مدت کے بعد اور ہو سکتا ہے اس دوران یہ چیز کیا ہو یہ بالٹی یا اینٹ کیا ہو جائے گم ہو جائے اب گم ہو گئے اب ان کی مقدار کا کوئی پتہ تھا مقدار کا تو پتہ ہی نہیں تھا چلے آتا جھگڑا ہے وہ کہے تو کہ کم تھی وہ کہے گا کہ نہیں زیادہ تھی دوسرا کہے کہ تو کہتے ہیں آگے بھائی وَمَن كُلُّ فِي <وَاحِد> جی یہاں سے اہم مسائل کچھ بتلا رہے ہیں بھائی اس مقام پر میری ایک تقریر ہے مولانا بڑی قیمتی تقریر ہے وہ لکھ لیجئے سارے بھائی انشاءاللہ بڑی مفید ہوگی بھائی اس سے آگے یہ مولانا اس تقریر سے انشاءاللہ شاء کا پورا صفحہ حل ہو جائے گا اور باقاعدہ آپ کے سامنے کوئی صورت آئے آپ آرام سے اس کا حکم نکال سکیں گے بھائی لکھیے بھائی سارے کتاب پر نہیں آئے گا بھائی کاپی میں لکھنا ہے بھائی <تصفح> اچھا بھئی. چیزیں چار قسم پر ہیں چیزیں چار قسم پر ہیں مکیلات چھوٹا کاف ہے مالانا مکیلات موضوعات موضوعات زا کے ساتھ موضوعات محدودات محدودات مضروحات زال کے ساتھ ہے مضروحات کتنی قسم پر ہیں بھائی اول مکیلا سانی مزروعات ماندلات رابع ماندلات مزروعات, مزروعات بھائی دیکھو مکیلا کچھ چیزیں آپ ماپ کر لیتے ہیں بھائی دودھ لینے گئے آپ تو دودھ وہ وزن کر کے دیتا ہے گن کے دیتا ہے لمبائی ناپ کے دیتا ہے یا ماپ کر برتن مخصوص برتن بھر کر دیتا ہے مخصوص برتن ہے وہ لیٹر والا بھائی وہ آپ کو بھر کر دیتا ہے یہ مکیلات میں سے ہے کچھ چیزیں موضوعات میں سے وزن کیا جاتا ہے ان کو بھائی جیسے آپ چینی لینے گئے تو دکاندار کیا کرے گا ایک کلو یا دو کلو تول کر دے گا کچھ چیزیں معدودات دات ہے مولانا گن کر بیچی جاتی ہیں جیسے انڈے بھائی آپ لینے گئے ایک درجن لیتے ہیں یا دو درجن گن کر بھائی کچھ چیزیں ناپ کر ناپ کر مولانا بیچی جاتی ہیں آپ کپڑا لینے گئے بھائی دکاندار کیا کرتا ہے گز کے ذریعے اس کو ناپ کر بیچتا ہے سورج سمجھ میں آ گئے بھائی آگے لکھئے بھائی پھر مادو دات اور مضروحات دو قسم پر ہیں پھر مادو دات اور مضروحات دو قسم پر ہیں متقریبا اور غیر متقاربا متقاربہ کاف دو نقطوں والا ہے مولانا متقاربہ اور غیر متقاربہ تو کل کتنی قسم کی چیزیں ہو گئے مولانا چھ قسم پر ہو گئے بھائی مکیلا موزوںات تو اسی طرح دو معدودات کی دو قسمیں اور مضوعات کی بھی دو قسمیں تو یہ چھ قسم پر ہو گئی چیزیں بھائی اچھا بھائی آپ آگے دو مقدمات لکھ لیجیے مارانا مسئلے سے پہلے دو مقدمات کا سمجھنا ضروری ہے یا مسائل سے پہلے دو مقدمات کا سمجھنا ضروری ہے مقدمہ اولا مقدمہ اولا اولا لکھنا آتا ہے بھائی لان کیا کے اوپر کھڑے مقدمہ اولا جب لفظ کل کی اضافت جب لفظ کل کی اضافت کل لفظ جانتے ہو یعنی بھائی چھوٹے کاپ کے ساتھ جب لفظ کل کی اضافت ایسی چیز کی طرف ہو ایسی چیز کی طرف ہو جس کا منتہا معلوم نہ ہو جس کا منتہا معلوم نہ ہو تو وہ اذنا و عقل کو شامل ہوگا تو وہ ادنا اور عقل کو شامل ہوگا یعنی ایک کو یعنی ایک کو شائندہ ابی حنیفہ یہاں تک لکھ لیا بھائی اب اس رابطے کو سمجھ بھی لو بھائی یاد رکھو جب لفظ کل کی اضافت ایسی چیز کی طرف کر دی جس کا منتہا جس کی انتہا معلوم نہیں ہے تو وہ کس کو شامل ہوگا ادنا <تصفح> اور اقلی ایک ہوئی ایک دکاندار نے بیچا بھئی گندم کا ڈھیر پڑا ہوا ہے بیچتا ہے آپ پر بھئی آپ کے ہاتھ بیچ رہا کیا کہتا ہے یہ کندوق کا ڈھیر ہے یہ میں آپ کو بیچتا ہوں کلائٹ کلو کفیز کلو کفیز ہار کا فیس کتنے کا ہے ایک درہم یہ کندو پڑھیے یہ میں آپ کو بیچتا ہوں ہر کا ایک درہم کا تو کل کی اضافت ہوئی مولانا کل کلو کفیزن کل کی کیا ہوئی اضافت ہوئی کس کی طرف کفیس کی طرف اور جس کا منتہا جس کی انتہا معلوم نہیں کتنے کا فیل والا نا دس ہیں, بیس ہیں, تیسے, ہیں. ہے بیس ہے تیس ہے چالیس ہے کچھ پتہ ہے تو انتہا کا پتا تو جب بھی لفظ کل کی اضافت ایسی چیز کی طرف ہو جائے جس کی انتہا کا پتہ تو وہ ادنا اور عقل کو شامل ہوگا اور ادنا سب سے کم جو ہے اور کم فرد عقل کو مقدار کو اور وہ کتنی ہے ایک بہت معلوم ہوا یہ بے درست نہیں ہے مولانا صرف ایک قفیز میں بے درست ہے بس کیونکہ اس نے کیا کہا تھا دکاندار نے کیا کہا تھا کل کل قفیزین ہر تو کلو کفیز کی اضافت ہوئی اور کس چیز کی طرف ہوئی اور قفیز کی کوئی انتہا یہاں پتا ہے کتنے قفیز ہیں تو ایسے موقع پر یہ کتنے کو شامل ہوتا ہے ادنا اور عقل کو ادن مقدار کو اور ادنا اور سب سے کم مقدار کتنی ہے ایک ہے ایک پیمانہ بس تو لہذا کتنے میں بے صحیح ہوگی ایک ایک کفیز میں بے صحیح ہے بس ذاتا سب کو سمجھ میں آ گیا مقدمہ ثانیہ لکھئے بھائی مقدمہ ثانیہ جلدی جلدی لکھو ذرا بھائی ایک ہے اصل اور ایک ہے وصف ایک ہے اصل دو چیزیں ہیں مولانا یہاں ایک اصل اور ایک وصف اصل اور عین کے مقابلے میں تو سمن آتے ہیں اصل اور عین کے مقابلے میں تو سمن آتے ہیں مگر وقف کے مقابلے میں سمن نہیں آتے مگر وقف کے مقابلے میں سمن نہیں آتے الگ سطر میں لکھئے نئی لائن میں بھائی قلت و کثرت یاد <تصفح> <تصفح> <تصفح> رکھو کوئی چیز لکھتے ہوئے کاپی کے بالکل شروع سے شروع نہیں کرتے بھائی اور نہ بالکل آخری کنارے تک لکھتے ہیں دونوں طرف کچھ تھوڑے سی جگہ چھوڑ دیتے ہیں سورج سمجھ میں آئی بھائی تھوڑی تھوڑی جگہ دونوں طرف ایک انچ پونا جگہ ضرور چھوڑا کریں یہ تحریر کا اصول بنا لیں اپنے اور تحریر مسلسل نہ لکھا کریں اس کے پیرے بنا لیا کریں دو چار سطروں کے بعد پھر نیا پیرا شروع کیا بھائی اور پھر پیرے کے شروع کے اندر بھی تھوڑی سی جگہ مزید خالی چھوڑ دی جاتی ہے آپ کتابوں میں دیکھ لیں بھائی اسی طرح یہ عبارت حق معلوم ہوتی ہے کو پڑھنا پڑھنا آسان ہو جاتا ہے بھائی ح بن جاتے ہیں اس کے اچھا تو قلت و کثرت یعنی کیل اور وزن یعنی کیل اور وزن مکیلات اور موضونات میں اصل ہیں یعنی کیل اور وزن مکیلات اور موضونات میں اصل ہیں جبکہ زیرا وصف ہے مضروحات میں زرا زال کے ساتھ آئے گا جبکہ زراع وصف ہے مضروحات میں کیونکہ ظابطہ ہے کیونکہ وابتا ہے ما یتعیب ما یتعیب تا دو نقطوں والی بھائی ما یتعیب بتب تب میں بھی مولانا تا دو نقطوں والی ہے با ہے عین ہے یا ہے ود ہے باد سے ہے بعد ماں یا تعیب ابو بھی بھی مولانا تا کون سی ہے دو نقتوں والی بھائی ادھر سن لو بھائی تا دو نقطوں والی ہے پھر شین ہے پھر کاف دو نقطوں والا ہے پھر یا ہے پھر صاد ہے وہ تشخیص لکھ لیا بھائی فضیات تو ون نقصانوں علی کے ساتھ لکھیں اور لام کے ساتھ زیادت پہ فیادتوں والنقصان نقصانوں فی وقف فی وقف و مالیسکا علی مالی سکزال اسلن و نقصان فضیادت و نقصان فی ہی اسلون زیادت تو وہ نقصان فی لکھ لیا بھائی جو چیز حصے بخرے کرنے سے عیب دار ہو جائے ترجمہ مالانا اس کا جو چیز حصے بخرے کرنے سے عیب دار ہو جائے حصے بخرے کرنے سے ہوں حصے کرنا بھائی حصے کرنا وہی مانا ہے وہ چیز جو چیز حصے بخرے کرنے سے ایبدار ہو جائے تو اس میں کمی اور بیشی وصف ہے کمی اور زیادتی وصف ہے تو اس میں کمی اور زیادتی وصف ہے اور جو چیز ایسی نہ ہو اس میں کمی بیشی اور کمی اور زیادتی اصل ہے اس میں کمی اور زیادتی اصل ہے ترجمہ لکھ لیا بھائی آگے لکھئے پھر یاد رکھیے زرا کے دو اعتبار ہیں یاد رکھیے زیرا کے دو اعتبار ہیں ایک اعتبار سے وصف ہے ایک اعتبار سے وصف ہے تو دوسرے اعتبار سے اصل بھی بنتا ہے تو دوسرے اعتبار سے اصل بھی بنتا ہے کیونکہ زیرا کے زیادہ ہونے سے چیز بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ زرا کے زیادہ ہونے سے چیز بھی زیادہ ہوتی ہے नहीं, नहीं। معلوم ہوا ذرا میں اصل بننے کی صلاحیت بھی ہے معلوم ہوا زیرا میں اصل بننے کی صلاحیت بھی ہے اور یہ اصل کے قائم مقام بن جاتا ہے اور یہ اصل کے قائم مقام بن جاتا ہے جب ہر زیرا کی قیمت ذکر کر کے جب ہر زرا کی قیمت ذکر کر دی جائے دونوں ختم ہوئے دونوں ختم ہوئے لکھئے بھائی لکھئے بھئے اچھا بھائی اوپر کیا ذکر ہوا تھا چیزیں کتنی قسم پر ہیں جارت جارت اور پھر ان میں مذوبات اور مضروحات دو دو قسم پر ہیں تو کل کتنی قسمیں ہو گئے اب آگے لکھئے الگ سطر میں پھر یہ چھ قسم کی چیزیں جو ہیں پھر یہ چھ قسم کی چیزیں جو ہیں انہیں بیچتے ہوئے بیچتے ہوئے کل مقدار ذکر ہوگی یا نہیں انہیں بیچتے ہوئے کل مقدار ذکر ہوگی یا نہیں اسی طرح ہر پیمانے یا ہر فرد کی قیمت ذکر ہوگی یا نہیں اسی طرح ہر پیمانے یا ہر فرد کی قیمت ذکر ہوگی یا نہیں تو کل چار صورتیں بن گئی تو کل چار سورتیں بن گئیں پہلی صورت کہ نہ تو کل مقدار ذکر ہو پہلی صورت کہ نہ تو کل مقدار ذکر ہو اور نہ ہر پیمانے یا ہر فرد کی قیمت اور نہ ہر پیمانے یا ہر فرد کی قیمت دوسری صورت کل مقدار تو ذکر نہیں کل مقدار تو ذکر نہ ہو کل مقدار تو ذکر نہ ہو مگر ہر پیمانے کی قیمت ذکر ہو مگر ہر پیمانے کی قیمت ذکر ہو تیسری صورت تیسری صورت کل مقدار تو ذکر ہو کل مقدار تو ذکر ہو مگر ہر پیمانے کی قیمت ذکر نہ ہو مگر ہر پیمانے کی قیمت ذکر نہ ہو چوتھی صورت کل مقدار بھی ذکر ہو سورت لکھ لی بھائی پوری کل مقدار بھی ذکر ہو اور ہر پیمانے یا ہر فرد کی قیمت بھی ذکر اور ہر فرد یا ہر پیمانے کی قیمت بھی ذکر ہو چار صورتیں لکھ لی بھائی الگ سطر میں لکھیے ان میں سے پہلی صورت کا حکم ان میں سے پہلی صورت کا حکم متن میں متن میں ول المشار المشارہ والآعواز المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها, إلى معرفة مقدارها في جواز البعض جواز البع میں بیان کر دیا گیا میں بیان کر دیا گیا تو چیزیں چاہے تو چیزیں ان چھ قسموں میں سے تو چیزیں ان چھ قسموں میں سے جس قبیل کی بھی ہوں تو چیزیں ان چھ قسموں میں سے جس قسم کی بھی ہوں سب کا یہی حکم ہے تو چیزیں ان چھ قسموں میں سے جس قسم کی بھی ہوں سب کا یہی حکم ہے جبکہ باقی تین صورتوں کا حکم جبکہ باقی تین سورتوں کا حکم ذیل میں دیے گئے نقشے سے معلوم کیا جا سکتا ہے ذیل میں دیے گئے نقشے سے معلوم کیا جا سکتا ہے اچھا بھائی اب آپ نے ایک نقشہ بنانا ہے چار خانے بھائی आगे آگے بھائی के کے اوپر اگر جگہ ہے تو کافی ذرا سات آٹھ لائنوں کی جتنی جتنی سات آٹھ لائنیں جگہ ہے تو یہیں پر آ جائے گا نہیں تو اگلے سفے پہ بنا لے بھائی چار لائن کھینچے بھائی چار خانے سفے کے وقت میں ایک لکیر کھینچیں اوپر سے نیچے کی طرف پھر اس کے دونوں طرف دو دو پھر ایک ایک لکیر کھینچ کر چار ہو جائیں گے پورے بھائی سورہ سمجھ میں آ گئے بھائی چار خانے کیسے بنے صفحے کے درمیان میں ایک لکیر لگا لو دیکھو اب صفحے کی آدھ تقسیم ہو گئی ایک طرف آدھا ہے دوسری طرف بھی آدھا پھر ایک ایک لائن اور درمیان میں دونوں طرف لگا دو تو چار گیسے برابر بن گئے اچھا بھائی پہلے خانے میں لکھو بھائی شے کی نوڑ شے کی نوڑ دوسرے خانے میں لکھیں جب ہر پیمانے یا ہر فرد کی قیمت ذکر کی جائے جب ہر پیمانے یا ہر فرد کی قیمت ذکر کی جائے یہ آنی پہلی صورت خیر پہلی صورت نہیں یہ کون سی صورت ہے یہ یعنی دوسری صورت یعنی دوسری صورت اگلے خانے میں لکھیں بھائی جب کل مقدار ذکر کی جائے جب کل مقدار ذکر کی جائے یعنی تیسری صورت یعنی تیسری صورت اگلے خانے میں لکھیں جب کل مقدار بھی ذکر ہو اور ہر پیمانے کی قیمت بھی جب کل مقدار بھی ذکر ہو اور ہر پیمانے کی قیمت بھی یعنی چوتھی صورت یعنی چوتھی صورت لکھ لیا بھائی چاروں خانوں کے اوپر ایک ایک عبارت آ گئی والا نا اب اس کے نیچے لکیر کھینچ دیں یہ عنوان تھا اس کھانے کا ہر خانے کا عنوان اوپر ہم نے لکھ دیا بھائی اب اس کے نیچے لکیر کھینچیں والا نا آپ لکھئے بھائی شہ کی نو کے نیچے لکھئے بھائی اسی خانے کے اندر لکیر سے نیچے مکیلات موزونات مادو متقاربہ اکٹھے ہی لکھنے ہیں سارے بھائی چاہے ایک ستر میں آ جائیں چاہے دو میں آ جائیں مکیلات موزوںات مادو متقاربہ ان تینوں کا اکٹھا حکم بیان ہوگا مکیلا موزوںات مادوداتے متقاربا لکھ لیا بھائی اگلے خانے میں اس کے سامنے لکھو گئی صرف ایک فرد یا ایک پیمانے میں بے صحیح ہوگی صرف ایک فرد یا ایک پیمانے میں بے صحیح ہوگی اگلے بھائی آگے جو عبارت آپ نے لکھنی ہے وہ دونوں خانوں میں ملا کر لکھنی ہے سمجھ میں اگلے خانے کون کون سی سورت والے ہیں تیندری اور چوتھی کا ایک ہی حکم ہے تو لکھتے جانا اگلے خانے کے اندر بھی لکھتے چلے جانا دو خانوں کے اندر دو لائنوں میں لکھ سکیں یا تین میں لکھ سکیں لیکن دونوں خانوں میں لکھتے جائیں مسلسل یقین پر بھائی اگر مبیا مذکورہ مقدار جی اگر مبیا اگر مبیا مزکورہ مقدار کے برابر نکلے اگر مبیا مذکورہ مقدار کے برابر نکلے تو بس صحیح ہے اور اگر کم نکلے تو اور اگر کم نکلے تو جتنے جتنی مقدار ہوگی نہیں یا یوں لکھیں تو یا یوں لکھ اسی طرح رہنے دیں تو جتنی مقدار ہے اس میں بے صحیح ہوئی اس میں بے صحیح ہوئی اور اسی کے بقدر اور اسی کے بقدر سمن دینے پڑیں گے اور اسی کے بقدر سمن دینے پڑیں گے مگر ساتھ ساتھ مشتری کو خیار بھی ہوگا مگر ساتھ ساتھ مشتری کو خیار بھی ہوگا چاہے تو بے کو رد کر دے چاہے تو بے کو رد کر دے اور اگر مبیع زائد نکلے اگر مبیع مذکورہ مقدار سے زائد نکلے ایک ہی خانے میں لکھ رہے ہیں یا دو میں جو دو میں لکھو بھی ایک میں لکھا ہو تو آپ نے پتا نہیں چھ سات دی ہوں گی دو میں لکھتے تو تین لائنیں ہو جاتی ہیں چار بھائی. کیا لکھا بھائی اور اگر مبیع مذکورہ مقدار سے زائد لکھ لے تو جتنی مقدار ذکر ہوئی تھی اس میں بیٹھ صحیح ہو گئی جس جسنی مقدار ذکر ہوئی تھی اس میں بیٹھ صحیح ہو گئی اور زائد مقدار بائے گی ہے لکھ لیا بھائی ہاں بھائی یہ دیکھا یہ مکیلا موضوعات اور مادودات متقاربہ تینوں کا حکم آ تینوں صورتوں والا بھائی اب بھائی اگلی صورت ہے مادودات متفاد پھر پہلے خانے میں آ جائیں ایسی نیچے لکھنا ہے بھائی اس کے سامنے پھر ہم نے حکم بھی لکھنا ہے سورج سمجھ میں آ رہی ہے بھائی ایسی طرح اس طرح نہ لکھنا کہ اس کے آگے اگلے خانوں میں سے کوئی لکھائی آ رہی ہو خالی ہو آخر تفتین و خانے ایسی لائن میں لکھو نیچے کر کے ذرا ایک لائن بل کے درمیان میں خالی چھوڑ دو مادوتات غیر متقاربہ مادوتات غیر متقاربہ لکھ لیا بھائی اگلے خانے میں لکھو مانا نا بے فاسد ہوگی بے فاسد ہوگی لکھ لیا بھائی جی اگلے خانے میں لکھیں اگر مبیا مذکورہ مقدار کے برابر ہو اگر مبیا مذکورہ مقدار کے برابر ہو دونوں نا, الگ الگ اب لکھنا ہے اب دونوں میں نہیں لکھنا بس صرف پہلے میں تھا کہ دونوں میں اکٹھا لکھنا تھا کیونکہ دونوں کا حکم ایک تھا اگر مبیہ مذکورہ مقدار کے برابر ہو تو بے صحیح اور اگر کم یا زیادہ ہو تو بے فاصل ہے اور اگر کم یا زیادہ ہو تو بے فاسد ہے اگلے خانے میں لکھے مولانا تیسری چوتھی صورت کا حکم اگر مبیاں مذکورہ مقدار کے برابر ہو تو بے صحیح اگر مزیاں مذکورہ مقدار کے مدیع. کے برابر ہو تو بیع صحیح ہے اگر, اور اگر زیادہ ہو تو بے فاسد ہے اور اگر زیادہ ہو تو بے فاسد ہے اور اگر کم ہو تو جتنی مقدار ہے جتنی تعداد ہے تو جتنی تعداد ہے پتنے میں بیا ہو گئی میں بیا ہو گئی پتنے میں اور اسی کے بقدر سمن ادا کرنے پڑیں گے اور اسی کے بقدر سمن ادا کرنے پڑیں گے لیکن ساتھ ساتھ مشتری کو بے کو فسخ کرنے کا اختیار بھی ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ مشتری کو بے فسخ کرنے کا اختیار بھی ہوگا غیر متقاربا تینوں صورتوں کا حکم سمجھ میں آگیا گیا بھائی اچھا اب الگ بھائی مضروحات غیر متقاربا کا حکم آئے گا پہلے سال خانے میں آ جاؤ مضروحات غیر متقاربا لکھ لیا بھائی پہلے خانے میں کیا لکھا خیر متفار با اگلے خانے میں اس کے سامنے لکھو بھائی بے فاسد ہوگی فاسد ہوگی بیا فاسد ہوگی کیا لکھا ہے اوپر بھائی اوپر جو تو اس میں لکھا کیا لکھا تھا مضروعات غیر متقاربہ بھائی سب سے پہلے اوپر آیا تھا مکیلات موضوعات اور مادودات متقاربہ اگلا کیا تھا محضات غیر اب کیا رہا ہے اچھا اس کی پہلے خانے میں کیا لکھا گے بے فاسد, بے فاسد ہوگی اگلے خانے میں لکھو اس کے سامنے والا اگر مبیاں مذکورہ مقدار کے برابر ہو تو بے صحیح اگر مبیاں مذکورہ مقدار کے برابر ہو گئے جی تیسرے خانے میں لکھ رہے ہیں آپ بھائی اگر مبیا مذکورہ مقدار کے برابر ہو تو بہت صحیح اگر مبیا مزک مذکورہ مقدار سے کم ہو سے کم نکلے اگر مبیا مذکورہ مقدار سے کم نکلے تو مشتری کو پورے سمند دے کر وہ لینا ہوگا پورے سمند دے کر وہ لینا ہوگا مقدار کم ہونے سے سمند میں کمی نہیں ہوگی مقدار کم ہونے سے سمن میں کمی نہیں ہوگی البتہ ساتھ ساتھ مشتری کو اختیار ہوگا بے کو فسخ کرنا چاہے تو فسخ کر سکتا ہے البتہ اگر مشتری چاہے تو بے کو فسخ کر سکتا ہے اگر مبیا زائد نکلے اور اگر مبیا زائد نکلے تو سارا مبیاہ مشتری ہی کا ہوگا سارا مبی مشتری کا ہوگا اور پیسے زائد نہیں دینا پڑیں گے جو تے ہوئے تھے وہی دے گا جو تے ہوئے تھے وہی دے گا اور بائیں کو واپس لینے کا وہ چیز یا وہ زائد چیز واپس لینے کا کوئی اختیار نہیں اور بائیں کو وہ مبیحا یا وہ زائد چیز لینے واپس لینے کا کوئی اختیار نہیں اور بائیں کو وہ مبیع. وہ مبیحا یا اس کی زائد مقدار واپس لینے کا مبیع. کوئی اختیار نہیں جی یہ تیسرے خانے میں آپ نے لکھا بھائی اب چوتھے خانے میں لکھیں بھائی اگر مبیا مذکورہ مقدار کے برابر ہو تو بس صحیح تو بے صحیح اور اگر کم نکلے یا زیادہ نکلے اور اگر کم نکلے زیادہ والی صورت آگے لکھ لینا اور اگر کم نکلے تو اتنے ہی سمند میں بھی کمی ہو جائے گی تو اتنی ہی سمن میں بھی کمی ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ مشتری کو بے فسخ کرنے کا اختیار بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ مشتری کو بے فسخ کرنے کا اختیار بھی ہوگا اور اگر مبیع زیادہ نکلے اور اگر مدیا زیادہ نکلے تو جتنا زیادہ ہوگا اسی کے بقدر زائد پیسے زائد سمن دینے پڑیں گے تو جتنا زائد ہوگا اسی کے بقدر زائد سمن ادا کرنے پڑیں گے البتہ البتہ ساتھ ساتھ مشتری کو بے فسخ کرنے کا اختیار بھی ہوگا یہ لکھ لیا بھائی اب اگلے پھر آ جائیں پہلی سطر میں بھائی مضروحات متقاربہ باہ متقاربہ اگلے خانے میں لکھیں ہیں بھائی بے ایک زراع میں صحیح ہوگی ایک زراع میں صحیح ہوگی بشرتے کے بشرتے کے ایک زیرا جدا کرنے سے ایک زیرہ کاٹ لینے سے بشرک ایک زیرا جدا کرنے سے کپڑے کو نقصان نہ پہنچتا ہو کپڑے کو نقصان نہ پہنچتا ہو اگلے خانے میں لکھے بھائی بلکہ اگلے خانے میں کیا لکھنا ہے بھائی وہ دو نشان ڈال دیں یعنی اوپر والا جو حکم ہے وہی یہاں پر بھی ہے وہ جو, اس کے اوپر جو حکم تھا وہی اوپر کیا تھا اسی خانے میں اوپر دیکھو غیر جو غیر متقاربا کا حکم تھا وہی اس کا بھی حکم ہے لکھ لو آگے بھائی اس کا وہی حکم ہے جو مضروحات غیر متفاربا کا ہے اس کا وہی حکم ہے جو مضروحات غیر متفاربا کا ہے لکھ لیا بھائی اگلے خانے میں بھی یہی لکھ لو اس کا بھی وہی حکم ہے جو مضروعات غیر متقاربا کا ہے اس کا بھی وہی حکم ہے جو مضروعات غیر متقاربا کا ہے جی لکھ لیا بھائی نقشہ مکمل ہو گیا بھائی چلیے بس مولانا باقی پھر اس کو کل حل کرواؤں گا آپ کو بھائی بڑا قیمتی نقشہ بڑی قیمتی بحث گئی بہت سے مسائل اس سے حل ہو جائیں گے بھائی چلیے المرام اللہ حقیقت کلام